آج ہم پڑھیں گے بلغیبت المنقات کو یہاں سے پڑھیں گے اور غیبت منقوا منقاتیہ کی کل بات ہوئی تھی کہ اگر بلیے اقرب موجود نہ ہو اور غیبت منقاتیہ کے طور پہ وہ کہیں چلا جائے بہت دور چلا گیا ہے اس سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں بلیے آباد موجود ہے یعنی وہاں نکاح کی جگہ میں موجود ہے اگرچہ اس کا رشتے داری دور کی ہے لیکن وہ شفقت کی بنا پر یا اس معاملات کو کئی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے وہ نکاح کرنے میں اگر صحیح اس کو صحیح سمجھتا ہے نکاح کو تو وہ نکاح کروا سکتا ہے ولی یہ اقرب کی غیر موجودگی کے اندر بھی ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اور اس میں غیبت منقاتیہ کی بات آئی تھی آج غیبت منقاتیہ اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے کتنا دورانیہ ہے کتنا پیریڈ کا دیکھیں غبط لا لا منقاتیاں یہ ہے غیرت منقطع یعنی بہت دور کہیں چلا جانا اور پھر اس آدمی سے رابطہ بھی نہ ہو سکے اسے غیر منقطع غیر منقطع یہ ہے کہ این یبون سی بر کہ ولی سرپرست جو ہے وہ ایسے شہر میں ہو لا تحرو القبا کہ قافلے جو ہیں اس شہر تک ایک سال میں نہ پہنچ سکتے ہوں اللہ مراتا واحدہ مگر ایک ہی مرتبہ یعنی قافلے چلنا شروع کریں اور سال میں ایک ہی مرتبہ اس جگہ پہنچے اس جگہ کوئی سرپرست بلی بیٹھا ہے تو یہ اتنی مسافت جو ہے کہ قابلوں کا سفر ایک سال کا ہو وہ تو وہاں ہیں اس کو غیبت منقطع کہتے ہیں وہ اختیار القدوری اور, اور امام قدوری قدورت اللہ علیہ کا یہی پسندیدہ قول ہے جی وکیلا اور ایک قول یہ بھی ہے وکیلا سے مراد ایک بات یہ بھی کہی گئی یہ قول ہے کیا ادنا مدت سفر ادنا مدت سفر غیبت منقطع ہے جی لا بعض ایا تھاارے انتہائی سفر کی یعنی کی انتہا کی کوئی رایت نہیں ہے کوئی اس کی انتہا نہیں ہے اور یہ بعض متاثرین کا پسندیدہ بول ہے وکیل اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے ایک قول یہ پول بھی ہے ازا کانا بہاری یا پوت الفط لا ہی کہ جب بلی ایسے حال میں ہو کہ اس کی رائے سے واقف ہونا مطلع ہونے میں کف یعنی برابری فوت ہو جائے جی وہ ری اور یہ فکا کے زیادہ قریب ہے یعنی جب اس کی رائے سے واقف نہ ہوا جائے اتنی روح ہے وہ تو اس کو غیبت منقطع کہیں گے اور یہ فکا کے زیادہ قریب ہے لِأَنَّهُ کیونکہ اس وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شکت نہیں ہے تو دیکھیں غیبت منقطع اس کے بارے میں تین قول ذکر کیے گئے ہیں پھر اچھی طرح دیکھ لیجیے پہلا بول امام قدوری رحمت اللہ علیہ کا پسندیدہ قول ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں چلا گیا جہاں قافلے والے سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ جا سکتے ہوں تو وہ اتنی دوری وہ مسافت جو ہے غیبت منقطع کہلائے گی جی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی ایسے شہر میں ہو جہاں کی مسافت ادنا مدت سفر یعنی تین دن تک کی ہو ادنا مدت سفر کا جو معیار شریف میں وہ تین دن تک ہے تو بلی ایسے شہر میں جہاں کی مسافت جو ہے وہ ادنا مدت یعنی تین دن تک کی ہو تو اس پر غیبت منقطع کا حکم لگے گا کہ اب یہ غیبت منقطع کے حکم میں ہے بعض مداخری نے اس کول کو ترجیح دی ہے جی اور تیسرا قول ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں مقیم ہے وہاں رہ رہا ہے کہ وہاں کے آنے جانے والے اس کے پاس اس کی رائے طلب کرنے میں یعنی اس سے اس کی رائے طلب کرنے میں کہیں کف نہ ہو جائے اس کے پاس جایا جائے پھر وہاں سے واپس آیا ہے اور اتنی دیر میں جو ایک ہم نصب ہم خیال اور ہم پلہ ایک رشتہ ملا تھا اس کے پاس آنے اور جانے میں کہیں وہ رشتہ ہاتھ سے نہ چلا جائے تو اس کی بنا پر سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی غیبت بس کے طور پر بیٹھا ہوا ہے یعنی اتنی دور بیٹھا ہے تو اس کے پاس جانے اور اس کی رائے طلب کرنے میں کوئی فوت ہو جائے اور جہاں رشتہ طے کیا گیا وہ لوگ کہیں اور کہیں اور رشتہ کر دیں تو ایسی صورتحال میں ولی پر اقلابت منقطع کا حکم لگے گا اس لیے کہ ولایت ان کا یعنی نکاح کی جو ولایت ہوتی ہے اس کا مقصدی شفقت اور اچھے اور رشتے کی تلاش یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور جب ولی کے غائب ہونے سے ساری چیزیں فوت ہو رہی ہوں کہ جب چیزیں یعنی کف کا رشتہ بھی ختم ہو رہا ہو شفقت بھی نہ ہو رہی ہو تو پھر صرف نام کے لیے اسے بلی قرار دینا یا کا حق دینا میرا خیال ہے یہ کوئی عقل کی ضرورت عقل والی بات نہیں ہے اس لیے صاحب ہدایہ رحمتہ اللہ علیہ نے اسی قول کو فکا کے زیادہ قریب قرار دیا کہ یعنی وہ اتنی دوری پہ ہے کہ اگر اس کے پاس جایا جائے اس سے بات کی جائے پھر اس کی اطلاع لے کے واپس آیا جائے تو آنے اور جانے میں جو رشتہ نظر آ رہا ہے سامنے برابری کا رشتہ نظر آ رہا ہے لڑکے اور لڑکی کا دو کا آپس میں کہیں وہ رشتہ ختم نہ ہو جائے جی ہاں وہ لڑکے والے کہیں اور رشتہ نہ کر دیں تو یہ سمجھا جائے گا اب یہ آدمی دور کی مسافت یعنی غیر بچے مرکہ کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے لہذا اس کے غیر موجودگی میں کوئی دوسرا آدمی بھی اگر نکاح کر دیتا ہے بلی اباد کر دیتا ہے عصبات کر دیتا ہے تو ان کا نکاح کیا ہوا نافذ ہو جائے گا درست ہوگا اسے رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جی اور یاد رکھیے گا یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب مواصلات کا نظام نہیں تھا اور ٹیلی فون وغیرہ کا تار وغیرہ کا یہ کوئی سسٹم نہیں تھا اس وقت کے یہ مسائل ہیں آج کے دور میں تیسرے کول کی بجائے دوسرا گول زیادہ مناسب ہے جی کہ کوئی ولی سرپرست ایسا ہے کہ اپنا فون کا سوئچ آف کر دیتا ہے بات بھی نہیں کر رہا اور کسی ایسے شہر میں ہے یعنی مثل کراچی میں چلا گیا ٹھیک ہے کیا اس سے بات کرنے وہاں جا کے بات بھی کرے وہاں سے پھر واپس آئے یا اطلاع دینے میں اتنی دیر لگ جائے کہ جتنی دیر میں ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے اوپر غائب منقاتا کا حکم لگے گا تو بہتر ہے اس کی رائے کو چھوڑ کر جو قریب تمہارے یہاں رشتے دار ہیں اگر وہ وہ رشتہ کر دیں تو وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا اس کے رشتے کو رد نہیں کیا جائے گا لہذا دوسرا جو گول ہے وہ اس دور میں دوسرا گول زیادہ پسندیدہ ہے جی. سفر والا آپ کے میرے خیال اگلے سفر کا ٹائم ہو گیا ہے گیارہ پانچ تو ہو گئے ہیں چلیں یہ ایک مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو پھر کل یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ